آپ کا في دیجیے زمین میں چلو رو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 جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جٹلایا اور ان کی اطاعت سے انکار کیا تو ان کا انجام کیسا ہوا کیسے عبرتناک انجام سے ان کو دو کیا گیا اور انہیں دیکھ کر کہ خود ہی اندازہ کر دو کہ جو تم اس آخری نبی کو جٹلا رہے ہو اور آخری کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو تو تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کا اندازہ لگا ہوا وہ دیجیے لمن کس کا ہے مافی تماوا کی ول جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے پل کہہ دیجیے کہ اللہ ہی کا ہے علی اس نے اپنے الرحمٰ پر رہن کرنا لکھ دیا ہے لا رہا یقیناً وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف لاریبا فی ہی جس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو کسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے واد و نصیحت اور ڈرانے کے بعد انہیں تینوں بنیادی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے یعنی کائنات کی ابتدا دوبارہ زندہ کرنا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 غلط سے سبقت لے گئی میری رحمت میرے غزل پر غالب ہے کوئی بخاری کی ہے لیکن یہ رحمت جو اللہ کے غذل پر غالب ہے یہ رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی کافروں کے لیے نہیں کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت غلط ناک ہوگا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے کافر اور مسلم سب ہی مستفید ہوتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَا كُلَّ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے زکاتا وی آیا سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللو ہا اولا ای وا ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی من مین افاق تیرے رب کی یہ عطا ہے بخشش ہے ماتانا آتا او ربی کا اور تیرے رب کی بخشش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 جو اپنی اپن و سمجھ اور دانائی سے کام نہیں لیتا اور کسارے کے سودے پر اڑا ہوا ہے جٹا ہوا ہے نفع کے سودے کی خواہش ہی نہیں رکھتا اللہ سبحانہ بھرانا ہوا تعالی نے فرمایا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہونے والا ہے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 اور اسی لیے اللہ سبحانہ کیا نا ہوا تعالیٰ نے قیامت قائم کی ہے اور کتاب و کتاب ہوگا اور سزا اور جزا کا سلسلہ ہوگا نفیل نہ علیم اسی کا ہے جو رات اور دن میں چہرا ہوا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے پچھلی آئٹ میں اللہ تعالی نے کہا تھا کل لبن ما کی سماوا جی و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 اللہ کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور دوست بناؤں جومانو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے يطعمو ولا يطعمو اور وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا کل کہہ دیجیے انلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا وہ شخص بنو جو اسلام لایا والا نن نہ مل مشرے اور مشرقوں میں سے نہ ہو جا ولی اس کا معنی دوست بھی ہوتا ہے مالک مددگار معبود کارساز یہاں اس کا معنی مالک اور مددگار اور معبود و کارساز ہے یعنی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 کہا ہے یہ کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا و فرما فرمبردار بنوں کیونکہ میری طرف وحی کی گئی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور رسول کا کام یہ ہے کہ سب گلوں سے بڑ کے اور سب سے پہلے اپنے مالک کے احکامات کو مانے والا تَقُونَنَّ مِنَ اور مشرقوں میں سے نہ ہو جائے یعنی اگر کوئی شیرک میں منتلا ہوتا ہے تو ہوتا رہے آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ شرک میں پڑنے کا خیال بھی دماغ میں لائیں تو مشرقی میں مساف تو کہتے تھے نا کہ چلو تھوڑی سی لینے کی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں تھوڑے سے آپ لگن پڑ جاؤ تھوڑے سے ہم پڑ جاتے ہیں کوئی ایک دن آپ ہمارے ماگودا نے فاطلہ کی عبادت کر لو ایک دن ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے بلا سکون مشرقی مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ اللہ نے مشرق میں سے ہونے سے پتہ طور پر نہ دیجیے کہ اگر میں نے اپنے رب کی ناپروانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے آزاد سے ڈرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی تمام تر لوگوں کو بتا دیا سب پر وعدے کر دیا ہے کہ اگر بفرز محال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں محفوظ و معمول رکھا ہوا ہے وہ بھی بفرد محال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 میں يُسْرَفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ راخیمہ وہ شخص جس سے فقط راخیمہ ہوں تو یقیناً اس, اللہ نے اس بندے پر رحم کیا وَذَلِكَ الْقَوْضُ الْمُبِينَ اور یہی واضح کھلی کامیابی ہے یعنی بلند مقام حاصل کرنا تو بڑی بات ہے اگر کسی سے آخرت کا عذاب ہی ٹل جائے آخرت کے عذاب سے ہی کوئی بندہ بس جائے تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے واضح کامیابی ہے پالا پالا کوئی اور دور کرنے والا نہیں وہ کا بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے فہلی شن قدیر تو وہ ہر چیز پر اچھی طرح سے قدرت رکھنے والا ہے اس आज سے تو اللہ سکھانا ہوگا تو اعلیٰ نے شرک کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی کیونکہ جس انسان کا یہ عتیدہ پختہ ہو جائے کہ اسے کوئی بھی رنج و علنگ دکھ اور تکلیف اگر پہنچتی ہے تو اللہ سکھانا ہوگا تو اعلیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے ہر قسم کی خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے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 دور رکھنے کی قرآن مجید نے اس بار پر اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان اللہ کو و ہوا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے کیونکہ بندے کا عقیقہ اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ نفع و ضرور اللہ کے پاس ہے تو بندہ شرک سے بچ جاتا ہے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 اپنی کمال قدرت کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ الحقیب القبیر میں اپنے کمال علم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قدرت کا کمال بھی اللہ کے پاس ہے اور علم کا کمال بھی اللہ سبحانہ خانہ ہوا کے پاس ہی ہے الع الشن اکبر الشہاد کہہ دیجیے کہ کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے کہہ دیجئے اللہ اللہ تعالی شہید و بہین میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے و قرآن اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے لیکن تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں و من بل اور اسے بھی جس تک یہ قرآن پہنچا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انہ تن اخرا کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں کہ دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا کل ان ہے کہہ دیجیے کہ وہ ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود برحق ہے وہ انشری فون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 اور اللہ کی یہ گواہی ہے اور اللہ نے مجھ پہ قرآن اتارا ہے جو قیامت تک کے لیے زندہ ہو ہے اور اس کی کسی ایک سورج جیسی کوئی سورج قیامت تک کوئی بنا کے نہیں لا سکے گا نہ اس جیسی آئے کوئی قیامت تک بنا کے لا سکتا ہے اور قرآن معجزہ ہونے کے اعتبار سے میری نبوت و اس کی شریر اور واضح ترین ہے اسی لیے فرمایا رپورٹ ہی حاضر القرآن میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے ان دیرا قوم بھی تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں تو قرآن مجید کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود لوگ ان کو تنظیم نصیحت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریزہ خالی ان دیرہ تم بھی تاکہ میں تمہیں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 کریم <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم میں آحا اللہ بندے کو تر و تازہ رکھ جس نے ہم سے کچھ بات سنی اس کو یاد رکھا اور اس کی حفاظت کی اس نے کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونے دی تو ادا ناشتہ جیسے اس نے سنی ویسے ہی آگے پہنچا تو قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری ساری ہے ہر زمانے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اگلے زمانے کے لوگوں تک اللہ سبحانہ کھانا ہوا کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی پہنچائے میں آئینہ کم لاتا شاہر اللہ علیہ حسن کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ علم اللہ علیہ حسن اخرا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو یعنی قرآن میں مذکور توحید کے واضح اور سچ اجلاس کے باوجود کیا تم لاگو دانے باطلا کے ہونے کی گواہی دیتے ہو جنہیں تم شریر ٹھہراتے ہوا شد کہہ کہ دیجیے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا میں اس بات سے بالکل بڑی ذمہ ہوں یعنی تمہارے شرک سے جو تم کر رہے ہو اس سے بری اور بیدار ہوں میری گواہی کیا ہے اندر اور جو تم شریف ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں اللہ دینا کتاب یا جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں کما یا عرق جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اللہ دین فن وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ختارے میں ڈالا فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے یعنی سارا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے میں کوئی ذرا صادی شک نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں امام المیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑا تھا اور کفار مکہ نے اہل کتاب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 ہاں جن کے لو, جن لوگوں کے دلوں میں اخلاص ہے وہ ضرور بھی ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ ہم لا دینا اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے میں رکھنے والے نقصان میں رکھنے والے وہی وہ ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں اور جو نفع چاہتے ہیں آخرت کا وہ یقینا ضرور ایمان لانے والے بنے